اسنی اسمان بنائی بے اسی ستونوں ہے کہ جو تمہیں نظر آئیں اور زمہ میں ڈالے لنگر کے تمہیں لے کر ناکان پہ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہم نے اسمان سے پان اتارا تو زمہ میں ہر نفس جوڑا ہو گیا